تم فرماؤ ہرگز تمہیں بے اگنا نفع نہ دے گا اگر موت آ قتل سے بھاگو اور جب بھی دنانا برتنی دیے جاؤ گے مگر تھوڑی